واصحاب الذين هم للاسلام كل برج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 فَجَعَلَ الْآلِهَا ذَّيْلَا هَمْ وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاءٌ آ ان تو بلا ہلا ملا نلاد کر سو کری ملمی ہوا منو آل موت اسقلاد والسلام عليك يا شيدي يا رشول الله وعلى آلك وأصحابك يا شيدي يا حبيب الله اسقلاد والسلام عليك يا شيدي خاتم النبي وعلى آلك وأصحابك يا اللہ اللہ صدر جلسہ مخدومی حضرت علامہ مولانا پیر سی مراد بنا شاہ, شاہ, شاہ, شاہ, شاہ, شاہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نزیر سائد دیگر السلام علیکم ہیں مولا گرامی قدر پچھلی مرتبہ چور کوٹ دے جلسے توحید اور شرد دلندر، مسلے مغالت کا اجالا ساتا ساتھ جس لئے اندر وضاحت پکارنا غیب اور حاضر کا فرق کرنا دور و نزدیک کا فرق کرنا زندہ مردے کا فرق کرنا اس شرک دا مدار دسیا خدا تو مغالکا جڑا سی ادا ازالہ کر دیتا۔ لیکن, لیکن خدا من وضاحت نہ ہوتا ہے یہ تو میں دسیا ہوئی تھاوان وضاحت کی علاح من زندہ مردہ پکارنا دوروں نےڑیو یہ وغیرہ فرق کرنے غلط شر طور تو ہی تو تعلق نہیں الاح من, من نار خدا منہ ہوں من الہت خدا معبود من مابو من منہ جو فرق ہے تو بھائی الاح معبود خدا کینوں کے دین تاکہ فرق ہوسلمان اور مسلم تو جیڑی شاید وضاحت نہیں سی یعنی خدا الہ کون ہوتا ہے یہ وضاحت نہیں سی یہ وضاحت کر دیتی کہ مرد دور نیڑے دا فرق کرنا اور نہیں باز تو جی شاید وضاحت رہ گئی سی دوستان اس کی وضاحت واسطے دا کے دوبارہ جلسہ رکھا کہ مسلا جہ الفت لا کے میں اس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 میں وضاحت کرنا چاہنا کہ وہ کسے فتنہ گردہ کم ہے یا بے وقوف کی بے وقوفی کسی رد مقصود نہیں وہ اپنا جو کردہ اپنا مذہب رکھتا رکھے پا سڈا صرف اپنے دے دگ حق واضح کرنے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 جدو حق باز ہوتا ہے لازمن بازے بازے دے بازے بازے دے بازے جو نہ ہق ہونا نفی ہو اس بات کے حق کے بعد باطل کی نفی ہون بادل ہے خدا جانے their their اس کی مخلوق جانے ہم اتنا سمجھتے ہیں ہمارے پاس میں مدت دراز مسئلہ توحید اور شرف داقیق مصروف رہے ہیں تحقیق کرنے بعد پندرہ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 شاید کتاب ایسا تسلی بخش جامع کلام نظر نہیں آیا کہ جس شکو کو شبہات سب وہل ہو جائیں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 نتیجے پہچیا ए... کہ جو تحقیق شدہ امر جا جناب سامنے بیان کرکیا مائے کرام آئی میلام چیز حقیقت تو بخوبی واقف سن مگر انہ نے ان یقا بیان نہیں فرمایا جس کے دور ہوں اللہ رسول ہوسول فضل کہہ سکتا دعوی کر کے اس مسلے کی حقیقت میں اپنے غیراں بھی ادھر دروی دریافت ہے ادھر بھی دریافت ہے کسی تسلی بخش کلام نہیں جس میں کوئی اتراد اور شبہ وارت کرتا سر وہ حیران میں شاہ ولی اللہ محد سی کا شیخ ابد الزیز محد سی کا کلام بھی پڑھا وہ کلام بھی کلام سفارک نے ان پڑھی دالی جیب انتشار کا شکار ہو جائیں کر کے اللہ دے فضل والا بندہ جہاں ہوں دا نا وہ تاکی کی فضل اوڑا نہیں اتر اگر ہر بندہ اس طرح کے مسائل نمجھ اہل علم دی لوڑ ہی پڑی ایک کے گیا حل نہیں میرے کو میں نہیں سا پہنچ گیا میرے دوست اور مساحب ساتھی مولانا مفتی نزیر امرسا یہ میو ایک حوالہ وقایا مولانا فضل رسول دی دی او او او او او نے ایک او او اور او او امام دی کتاب کا حوالہ دتا سا لبنا شروع کر کر دیاں اخیر جا, جا پہنچیا اصل کتاب دے دے آسن آسن آسن دے بجDP بجDP او سی مسئلہ تدبیر مسئلہ تدبیر, تدبیر اللہ مدبر ہے تدبیر کائنات فرما یہ شکو و بھاس نہیں سن مقدب ہے وہ جس وقت مولانا امام خفا جی رفی اللہ تعالی نے نسیم ال ریاض شرا شفا اس پہنچیاں ویک تسلی ہو گئی تسلی امام خفا کیڑی کتاب ہے جا حوالہ پہلا زین چلا گیا بھی حاشہ بیضاوی ہونا حاشہ بیضاوی تھک تھکیا ویخ کوئی نہ لبا پھر ایک سنگی نے توجہ کرائی کہ ویکو ذرا نسیمیاضا دیفاجی شرا شفا جی دی دی دی اس وقت یہ وضاحت کر پہلے یہ دسیا زندہ مردیا کا فرق نہیں کرنا دور نیڑے دا فرق نہیں کرنا حاضر غائب دا فرق نہیں کرنا و شرک دا کوئی تعلق نہیں یہ نہیں کہ اگر وہ جی زندہ جڑا نو پکار لیا تو شرک نہیں بننا مردے نو پکار لیا شرک بن جانا گل نہیں سمجھ لگی نیڑا پکار لیا پور وضاحت درست ہے نہیں مدد واسطے پکارنا درست ہے کہ نہیں یہ علم اور قدرت مسا ہے علم قدرت جھے پائی جائے گی دی دی دی دی دی دی دی حاجت قدرت کہ اللہ پاک کو سوال کر کے پوری چکر یا اللہ تعالی نے ایسا کرم دے ہوا اپنے ادھر کم ہو جائے اللہ ارادے اپنے کام کر دے بندے دردے اللہ دے ارادے کا تعلق ہی ایسا ہو موجے اور میں خدا کا فیل کو یا مخلوق کا فیل آخو دورتیں جب اللہ تعالی اللہ سونا دے ہاتھ کسی مشکل کشائی کرا حاجت روائی گا تو ہوں اس دا ارادہ ہو ارادہ نہ ہوا کر دے اس طرح دی مشکل کشائی اور حاجت روائی تو کسے بندے کو رب واہدہ الاسلہ کرا ہے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص بندہ بنایا کہ اپنے ارادے مبارک اس ہر وار نہیں کسی ویل ارادے مطابق نہ بھی کم کرے تاکہ خالق اور مخروف کا فرق رہے یہ ایک اور بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ خاص بندہ جنوں چن لینا اضل فرما کہ ادی دس ارادے سوال تعالی مشکل کشائی حاجت روایت ہے جدو کردو تو قدرت آپ اتا ہوئی یا نہیں ہوئیت رب وحدہ اللہ شریف مولا نے اِنہ کرم کی تیہ کہ اگر اس نے ارادہ ہوئے تو او ذات اس نے ارادہ لے مطابق کام کر دینا ہے تو ایسی قدرت اور علم جدوں کی سے بندے دے گوڑ ہے اونوں مدد واسطے پکارنا خا لفظ استقلال आ आ استقلال کی مطلب سرکار تو کر لیکن ارادہ نیت ایمان اور عقیدہ ایسنی شان اس تو ظاہر ہو اللہ نے دیتا ہے اختیار دیتا ہے قدرت کس طرح کہ ارادہ گا او ذات پاک پا ارادے کے مطابق کام کر دے اس طرح دا عقیدہ اور ایمان جسل گا تو اگر او بندہ مستقل لفظا نال پکار دوں سونے کر گالی نہیں میں لگی اور کم ایسا ہے جڑا اللہ ہی کردی نا آخ گا تا آخ نیت ہوگی اور زبان کراؤ سرکار کرا دو رب نے نہیں موڑ نہیں کرا ہے دینا دینے دا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 جتنے بڑے عظیم سے عظیم آدمی نے لکھی ہے یہ بات ان سے خطا ہوئی وہ خطائے مستحد ہے اس کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا کیوں قرآن کے حدیث کے اسلام کے حقائق کے بالکل خلاف میں ارد کر رہا صرف پکارنے اور مدد مانگنے کے لئے دو چیزیں علم اور قدرت ساتھی کو لگ رات میں بیان کی این جائے لرد خلیفہ ایماندال اگر کوئی بندہ سلیم تباہ <تبعو> موضوع سن لو اور دی پٹی اتار, پٹی پٹی اتار کے مجبور, مجبور ہو جائے گا کیا انی این جان علم خلیفہ اللہ نے فرمایا میں زمین خلیفہ بنا ہے خلیفہ ہمیشہ ہے جڑا کسی بھی تھان کام کرے نائب بنتا ہے جدو رنگ آرشد خلیفہ خلیفا بنے گا جسے خلیفے کا رنگ توجہ نہیں ڈرائیور اپنے شدر اپنی سیٹ سے اسلے بچھاوے گا جسے ویکے گا میرا رنگ یہ پھر آکھے گا میرے تسلی ہے چل چلا چلا لینا معلوم ہوا خلیفہ اس لیے بننا ایک تو اصل کی تے کم کرے دوسرا رنگ رنگ تے خلیفہ بنتا رنگ نہ نائب نہیں بننا اللہ نے فرمایا ہے سارا شانا ہی ہیں سب شانا کوئی شک نہیں لیکن ہے یا نہیں دیتا اب ایک کہے نہیں دیتا تو قرآن اس سے متفق نہیں کہتا ہے دیتا ہے تو اس کے ساتھ کرتا ہے وہ کیا ان پھیلاتے خلیفہ وہ آتا ہے کہ نہ دینا ہو خلیفہ بڑھاؤں گا جی نہ خلیفا ادھر دے کھانا پھر کا کال نہیں انہ رنگ یہ ہے ہوں پھر توجہ، ایک مستقل لیکن ای وضاحت توجہ ذرا خلیفہ رنگ والا بنتا ہے اس نے کافی رنگ رکھے کمالات تو چوڑی نبیاں فرقات رکھتا ہے وہ کمالات دکھا رہے مگر مادے اور دنیا تک محدود رہتے ہیں انہوں بھی خلیفہ انسان ہر ایک خلیفا ہے خلافت کی استعداد اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان چاہے بڑھایا دنیا کمالات دکھا پھرتا سفر تصرف توجہ اس حد تک روٹ دے دک روٹ دے اجسام پر تصرف اس کے میں انسانوں پر میں بندہ لاہور گی کراچی اہم پیچھو بند کر دی ڈرائیور آ جائے چلا آ جاتے اگر وہ ہے ٹریکر تو میں آخا گا میں کدو انکار کرنا میں پہنچ اے اللہ دا نبی والی اللہ جیو ایک کٹی جام کر سکتا ہے دا نظام جام ہو ہک ہک ہک ہک ہک ہک جیو جی نا تکبیر ناری سال ناجاری جی جی آتی بہار کی طرح ہے جیو جی ہود چھوپ رکھو الہباد من لینا صدقے جیو حیاتی کیا بات گل صرف کیراؤن حملے فلانی فلانی رات میں بیان ہے کہ جنہوں نے کہا وہ دور کی سن سور کی دیکھ یہ تو صرف کام خدا کا ہے غیب کی بات, بحب بات, بحب بات بحب خدا کا کام لوگ اگر دنیا اور دنیا کے کمالات ویخ نا تو بڑے شرمندے ہوں کیا ایسا کی کر بیٹھے نو غیب حقیقی غائب اضافی کا پتہ نہیں لگ سکتا یہ تو غیب اضافی ہے کسی وقت بھی پردہ اٹھایا جا سکتا ہے اس لیے اٹھ گیا پردا ہر کسے طریقے نال بھی اٹھے وہ تو غائب غائب نہ رہا توجہ نہیں فرمائی جدو نہ رہا تو ہوں پہلو آکھنا وہ جی غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کرو اللہ کے سوا نہیں جانتا حق ہے لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک کو ادھر میں ملتان شریف گل اتے ایک بندہ بہتا میرے سامنے بیٹھا میں کراچی ہبی بینک کراچی آیا ہوں لازمن بات اگر ایسا بند نہ پتہ یعنی علمی نہیں ہبی بینک نہ جدو میں آکھاں گا میں بے وکوفت پاگل شماروں گا اگلے بلاک تو میم بے وقوف آخر اور اگر علم اور قدرت نہیں پھر میں ات رکھ کے آنا کہ یار ہے کوئی نہیں کو مشرق ہو گیا ہوں جس تخت تلکیش سینکڑے میل دور پہ رسول آخ گا مینو بہت جلدی چاہیے بے وقوف ہو نہیں اگر نبی سمجھتا یہ نبی نشرے کا پکا نہیں بچتا نہ بے وقف ہے نہ پوری مسل ایک ایسا بیٹھا ہے جیسے علم بھی ہے یہ جاندہ پیا کھے اتو تاقت بھی ہے ٹک لیا تو ہوں اگلی گراجو اگر نبی اتکا اگر یہ اتکا دکھا جائے جا دیکھ لیا لیا بھی سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ ایان دِی ہو اوتھے ہی کھلو کے جتھے بندہ جب تخت اس کھلو کے اگر کوئی بندہ اس نو آواز مارو بے وقف ہوا جڑا آ حیب بینک نو ویچنیا تصدی بلکیس نو ہے پیا لیا بھی سکنا ہے لیکن بیچارے دی نہیں سن سکتا میں پوچھنا رب نے اناقت شانت کسم سات کی جلد قبضہ قدرت میری جان ہے میں آیا تھا پڑھنا پورے قرآن پڑھ کے رکھنے آتا. ایک محفل کے اندر لیکن خدا دی قسم پورا قرآن پہ دکا پڑ جانا فائدہ نہیں ایک لفظ کھب کے تے خوب چوتی تے رکھ دینا دنیا دے سامنے پتہ لگے گا اللہ کے قرآن کی اویشان ہونی چاہیے ناری روجو کا گل سنوکار میرا نا نارا مارا ریس ادر ویک میں جیڑا ایک مکان کو دیکھ رہا ہے ایک تخت کو دیکھ رہا ہے اور اس تخت کے لانے پر قادر ہے اگر کوئی آدمی یہ اتقاد رکھے کہ یہ دور سے بیٹھے ہوئے بندے کو بھی دیکھ رہا ہے دور سے بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھ رہا ہے اس کی آواز کو سن رہا ہے اور اگر اس کو پیاس لگی جی ہوئی تو جہاں تختہ اتو روٹی پانی کلا کلا اگلا سداس میرا پیاس نال مارنا اور خدائی کاموں پر قدرت اتا ہونا یہ قرآن میں اور عجیب بات ہے کہ بل استقلال نسبت وہ لکھنے والے میں نام نہیں لینا چاہتا کال آباز انداز پہ کر چلا جاتا ہوں کیوں ان کی عظمت بڑی ہے بھلے کلے جواد کبوت ہو پہلے کھلے آل ہر تیز رو گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے تا سے وہ لما یہ کہنا کہ غلطی کی کی ہے کے دلیل کہہ رہتی مطلب واقعی صاحب علم علم خطام ہو عربی کلے مقولہ ہے ہر تیز روگ ہو ٹوکر لگی ہر آلم کوئی نہ کوئی لگزش ہو جی لفزشا پیچھے چلنا چاہزش جدو بندہ تلک دلکن کا ارادہ ہوں لگزی دن اس کا ماننا ہے پسلنا نہ کہ پاؤں متادی نہیں یہ بغیر لفلش پتہ نہیں لگا پھر یار اگلی بار گا تو لفزش ہوں ایک بندیا کھڑا جنہیں مرضی مان ہو جی مان ہو اگر پسل جائے تو پچھو ہونا اس کی امامت کی, کی وجہ سے بزرگ فرماتے مزل عالم عالم کی لفظ بچنا ایک مشہور مقولہ کرام چل گال سمجھ آئی کہ ادھر دیکھو بیل بل استقلال اور نسبت اپنی طرف ہوتا کون نسبت کرنے لمیا آیا تو تیے طیبات میں پڑھ سکتا میں حافظ نہیں قرآن کھول کے رکھ سکتا لمبی آیا گل تو ہوں اشارہ وقت بچ گل حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں مرتے گا کرنا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 میں بھی نسبت کرتا ہے نبی نسبت کرتا ہے اپنی طرف میں زندہ کرتا ہوں اور اب خدا کا کام ہے اگر کوئی سو مستقل سوال کرے حضرت عیسیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ آپ زندہ کریں مرتے پہ تو جب خدا بھی نسبت کر رہا ہے نبیر بھی نسبت کر رہا ہے اگر مانگنے مانگنے ساف مسئلوں میں نبی سے کہتا ہے اگر وہ یہ سمجھے یہ خود ایسا کرے گا اس کے عز کے بغیر شرک ٹھکنا چاہیے خالی نسبت استقلال کی شرک ہو ابرو لکما مادر دے دادر ذات وہ ٹھیک ہو جاتا سیکن ہوماری ٹھیک نہیں اور بیماری والا ٹھیک ہے وہ ایدہ مطلب صرف اینا دی تخصیص بھی ذکر کیوں, کیوں ہے حید! کیوں خاص کیتے اللہ نے انہیں مادردات کیوں اور پھول بیریان اپرس اس زمانے میں لوگ عقیم طبیب بیماریاں دے علاج کاردے سان باقیان دے اے لا علاج بیماریاں سان حضرت نے فرمایا میری نبوت کی دلیل یہ آ جب علاج کم نہیں کرنا میں اتے شکا <تصفح> دلوا دیاں گا لیکن دلوا کی بجائے آپ نے ہی جا کے میں ٹھیک کراگا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 اللہ میں بالکل اور کسی ویانے سن اللہ تعالی نے تسمیہ میں ہوا توجہ نہیں فرمائی جے دے کول نہیں سی جے دے کول نہیں سی تاگر اندہ میں بھی زندہ کرنا وہاں مردہ کرنا وہاں تو بعد بہتنگا دی کفر کھا چویا بیٹھا دی چھٹتو بعد کھا چو گیا نمرود جدو حضرت خلیل اللہ دے مقابلے آپ فرمان نے میرا اللہ ہوئے جڑا مردے زندہ فرما دا ہے زندگی دا ہے موت بھی, دا ہے زندگی عطا بھی کر دا ہے کی مطلب ابتدان اور سامیا بھی دگر کسی مردے زندہ کرنا والے پھر حیات پا دا دا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مقابلے نمرود ہے د جی میں کوئی, کوئی نہیں آ کر مردہ مردہ کر یا بے وقوف ہو بے گا یا مشرق ہوا جب نبی ویخیا ہے اپنی شان آخر میں کرنا ہاں جان کرنی نسانے وہاں سے شاہی کنی میں زندہ کرنا ہوں اور ایمان لردس جدو نبی اگر کی تھی ہے اگر کوئی بندہ کہ سونے مردہ زندہ کر دے کوئی پاگلی ہوے گا جڑا کہ بے وقوفے تا کر کے نبی کسے تھا تے سنا نہیں ہوں دے ہوتے نے اللہ دے نبی شان دیکھ کے دعوی کرتے ہیں ادھر دیکھو سجنوں توجہ اگر کوئی کہے کہ کل خدا ہی دیکھ دیا تو میں کہوں گا خدا کے کام جو خدا ہی ما مالا یکدر والا لا افسوس اس پر جس نے کہا لا یوتل بومن ہوں مالا یکدر والا اللہ اللہ جس پر قادر ہے وہ بندوں سے نہیں مانگ سکتے بتا مرد زندہ کرنا ہم بیماروں کو شفا دینا یہ خدا کا کام ہے یا نہیں اس پر کون قادر ہے خدا کو شفا وہ توجہ نہیں فرمائی فرمائیے سن لے کرسم وہ ذات دیجیے قبضہ قدرت ہے میری جان ہے یہ کام اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی اس پر قادر ہے یہ بات اگر سمجھ آتی ہے نا تو نبی اور ولی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ اپنی شان اونا دہتھوں وخوندہ ہی تائیں تاکہ دنیا نو پتہ لگے جدو اگلے پچھن کے چھوٹے کیمیں کیتا ہی انہیں اگلے رب نے کیتا ہے میں کونوں ناما پتہ لگے گا کہ حقیقت واقعی وہی یہ معلوم ہویا اے اللہ تعالی اپنی شاناں خاص جدوں نبیاں تو ہے او ہی اسے تاکہ میری شان بندے دل چابت ہو تا کر کے موجود اور کرامت کو دیکھ کر ماننے والے مومن بنتے ہیں کافر نہیں بنتے اے میرے بھائی گل سمجھو جی ایمان نے داخل کرے تاکہ اج دو اور من بندہ خاص رب جائے اور اللہ نے تو شان وی اور من تو مومن ہو تو وہ بات ہو رہی ہے جس کام پر اللہ ہی وہ جس کام نو اللہ ہی کر سکتا وہ کسی نہیں منگ سکتا گل بالکل ٹھیک گیا لیکن سوال یہ اچھا بھی بات تو ہو رہی ہے کہ نہیں اس پر اس کام خدا تو بغیر کوئی نہیں کر سکتا وہ مخلوق تو نہیں منگ سکتا ہوں یہ کام خدا تو بغیر نہیں سی ہو سکتا یہ عطا ہو گیا ہوں سوال اٹھے گا یہ اتا رب کر سکتا کر سکتا یہ مل گیا توجہ نہیں فرمائی اور اگر، اگر، اگر، اگر، اگر، بندے ارادے نو کوئی دخل نہ ہوں دا موجزے بے اور نسبت نبی نہیں سی کر سکتا اپنے ادرو ارادہ ہوں دا. او <cuasure> دی اللہ محبوبہ جس تچی تو نہیں سٹی اللہ سچی مار ر من نہیںٹیا رو سٹے نہیں سٹیا اللہ نے سٹیا کی مطلب نبی کا ارادہ ہویا ہے کہ میں ایک نٹھی نال ذلیل کروں نبی سمجھ دے جدو ایک مٹھی پر برباد ہو جائے نبی ادھر سٹن کا میرا ہونا لیکن نبی یہ سمجھ دا تو ضرور یہ کرک ہو جان گے کیوں کہ میں میرے نالی شان چلتی اپنا پیغام دن بنا کے پیجی کڑا یہاں اگلے ہے اس ذات نے آپ سے فرد ہے وہ فرمایا میں اپنے فرد نبی ارادہ دیکھو یہ کیا ہوا معذ اللہ کتاب طرح ہے یہ پتھر اللہ کیوں فرمایا جسل تٹو اسلے اللہ نے میں سنیا سٹنا تیرا کام اگو اس رنگ چڑھا کے طاقت قدرت اپنی بخانا تے میں ایسنا کہ دیکھو کٹھ نہ تباہ پہ جو یہ ساری اگلا کم میں رب دیر ارادہ تیرے, ارادہ تیرے. اگوں شان میری ظاہر ہونی ہے. تے سننی بھی تو یہ ارادہ نبیوں آ شان ہونی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 ایک کئی بار بچارا طاقت رکھنے پورا نہیں کر سکتا مولا علی فرماتے ہیں میں نے خدا کو ٹوٹنے سے پہچانا ہے خدائی کا ٹوٹتا ہے جی انہوں باوجود ٹوٹنے جائے زندہ لگے اور وہ بھی نبی جس چیلنج کی نا اتنے تو ممکن ہی نہیں نا پورا نہ جی ایسی ویسی گل نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا خالق اور اس کا مخلوق ہونا اپنا, اپنا, اپنا قادرِ مطلق لگ لگ اور اس کا آجزِ مطلق اپنے سامنے ہونا ظاہر کرنے کے لیے کسے بیڑے ہو دے ارادے پورا نہیں فرماندہ ورنہ ورنہ اللہ وحدہ اولا شریک مولا اپنا ارادہ اس دے ارادے دے نال نال رکھنا ہے قربان جاوا اس حقیقت نو سمجھ آجر اس حقیقت گہرائی ارے برقع قرآن پڑھ لینا کوئی کمال نہیں ایک لفظ مذہب کٹ لینا یہ کمال اور ایسا معنی کرنا کہ جب وجہ پڑے اتے مطلب وہی نکلے جب پڑے اتے وہی مطلب نکلے اصل یہ کمال تخبی pues تط پیدا, پیدا ہو جائے امام سنت فرکار نے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ارے نی متے بانٹ سمت سمتو رشا قلم کی مطلب ہے منشی, منشی, منشی رحمت قلم اللہ نو آخ رب کی رحمت نو مراد کی میرا سولہ نبی جدو کسی نو نعمت دین کا ارادہ کر دے مت دے کوئی سمجھے برباد کر سکے نہ جی ہاتھ مبارک نال مٹھی سٹی سو جی لشکر اجاڑ سکے اس ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کرے لشکر آباد بھی کر سکتا جو بھائی ادھر ای تبسل اصل بات ہے یار علم عرب عرب عرب اور قدرت نبیوں کے پاس ولیوں کے پاس قرآن ثابت کرتا ہے اور فوق مدد باندھنا قرآن ثابت کرتا ہے باقی قرآن نے ہر ایک نام لے لے کے تھوڑے قرآن ایک دلیل ایک دلیل دلال کئے مطلب نہیں اللہ تال ہر ایک اختیار درد کے سناندہ وہ بندے شان والے گنے نہیں جانے ادے بندے کی گل کر داقی نیچ لیا جی وہ توجہ ہے کہ کوئی نا یہ نہیں کہ آصف بن برخیا دبا کے اس واسطے آیا کہ وہ آصف بن برخیا تھا وہ برقیہ کا بیٹا تھا اس کا نام آصف تھا اس وجہ سے یہ کام ہوا، یہ اس وجہ سے کام ہوا کہ حضرت چھوڑے مال میں مشکل آئی کیا دوسروں کو مشکل دیا سکتا آصف گن برقیہ اس وجہ سے ذات نے تعتیں فرمایا آصف کا نام نہیں لیا اس آخ وقال اور و کتاب جہ کتاب کا علم سی وہ خاص کتاب سجنا اے کتاب خالی نہیں ہر اوے آخر دل کی کتابیں آخے لوہے محفوظ دی کتاب پہ آخ اس زمانے دی کتاب دا علم ہے وہ خالی علم دوسرے وانگوں نہیں وہ خاص علم سی اللہ نے فرمایا جدی کول علم سی اونیاں کہ میں لے آواں گا اے کیوں بس ذکر کیتا ہے تاکہ پتہ لگ جاوے اے شان خالی اے نہیں جے ایندا علم کسے ہور کولا جاوے گا شان اتے بھی آ اصل بات یہ ہے اصل اور اشراق کا فرق بتانا چاہتا ہوں ایک وسیلہ بنانا رب سونے رب اپنے درمیان کسی وسیلہ بنانا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 فرقی اور شریف میں کس لکتے ہے یہی سب سے بڑا مار کتارا مسئلہ ہے جہاں کچھ آخیا ہزور میں جوڑے سب کا ناچی سامنے خلاصہ منشاہ تو ہی شرکیا ہے اون آخو د کیب جیسل جہاں مرضی نا لے لکو نام سوچنے اور سجنا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 روہوں کو یا فرشتوں کی روحوں کو پوجتے ہیں بتائی دا, دا محض ایک نمونہ بنا کے رکھا پتا کہ اے دے تو اثا یاد کریے گل سمجھا جائے تحقیق شدہ امر اے, اے نہیں کہ وہ بت ہی سمجھتے سن کہ تی مدد کر نہ وہ بھی نا، نا، نا. پیچھے نبیوں بعض نبیوں بعض ولیوں یا فرشتے یا جنات اور خبیص روحاں جڑیاں شیطانہ دین اُنہا نو پکار دے سان اُنہا تو بادت مانگ دے سان اُنہا دی بادت کار دے سان بُتا نو بیچ سامنے رکھ دے سان یاد دہانی آستے ڈگی بوکی ڈگ پیڑی ڈگڑی ڈگڑی میں اللہ سونے دے فضل پوری نال گل کراگا لکاواں گے نے میر سد شریفانی شرع مواقف کے اندر میر سید شریف جرجانی رحم جر اللہ دی عبارت دا خلاصہ نہ کہ مشرقی بتوں کو تماخیل کو مثالوں <مثال> کو اجسام کو اسلام کو یاد دہانی کا ذریعہ بناتے تھے اور حقیقت میں وہ ان کو پوجتے جن کی وہ مورتی بناتے تھے ان کو پوجتے تھے وہ کوئی نبی نو کوئی ولی نو کوئی کسے فرشتے کوئی کسے جن پری کوئی کسی نے گل یہ ہوئی کہ اصا بھی پکارے وسیلہ بنا اور نبی پاگ نو کہ لگے اصا دے اناستے پوجنے ہاں ان عبادت اس واسطے کرنے تاکہ اللہ دے سال نےڑے کر دین لے لو کرے بونا للہ اللہ تو سفارش بھی ہے قیامت نو بھی ہے دنیا تھی آڑ گل کدھر گئی ہوں مشرقا بھی ان پکاریا مسلمانہ بھی पुकारायालवी है तेरा अपना दीन इस मुड़ तेरे ते सही बसते तू उ मारी फिरना डंडी तू ए कर देडिया किताब लिखिया اللہ سونا کے فضل یہ گل سامنے رکھنی کہ وہ شریق بنا اصا وسیلا وسیلے تو شریق فرق نقطے شریک الہ ہے الہ شریک ہے اللہ نریف بنایا شریک الہ ہے وسیلہ وسیلہ ہے الہ نہیں شریک نہیں وسیلا وہ ہے جنرت نے اپنی حکمت تحت بندیا اپنے ویچ رکھا اس ذات نرت کوئی وسیلا جڑا حکمت تحاد ہو شریک ہوے جڑا ضرورت توجہ نہیں فرمائی کی مطلب جا سمجھے کہ اللہ نو نا ان تا کر کے انہوں رکھی کڑا انہوں بنایا رب نوڑے نو نہ رکھ کے پکارے سن پکار دے پکار دے سن تے مشرق بن گئے کیونکہ شریق بنایا الا بنایا مسلمان وسیلا سمجھتا ہے آج نبی ہدایت واسطے آئے نے نامی دامی دے سکتا سی محتاج نے نبیا دا بہت حکمت وسیلہ بنایا مسلمان عقیدہ رکھدہ حضرت عیسا بیماروں شفا دین مردا نو جا کر لوڑ کوئی نہیں مردے دے دیا ساری خدائی دے کرے دے بغیر کافر سمجھد مشرے کے سمجھ دے مشرے کے سمجھ دے یہاں نبیاں توجہ نہیں فرمائی خرچا مار جانا یہ خرچا مار جا جل فرمائی سن فرشت نویا پتر کیوں کہ سن لوگ انسان تیا پترا لال ہی کارخانہ چلا چلتے بھی چلتے سنونے پتا بھی آ گیا دسو ایک چا کی بڑی عجیب گل نی وہ oh, خدا دی نہیں بخاری بھی دے. حدیث صحیح بخاری حضرت عبداللہ بن مسود فرمان دو سقفی دو سخی دو ایک پورش یا دوشی ایک سخی کعبے میں کپڑے دگا خلا ویخن سننا وا بیا ایک کہا کچھ اصے گلا جیڑی کرنے رب جان لگنے دوجا کہ جیڑیاں باہر کرنے وہ تو جیڑیاں لک لکا کے کر لیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مت کو بخاری دے کرے. کنی کی کر کی کی تین میری گل تو کوئی اندازہ میں آتا پا میں بیان کرنا پیا ادھر دیکھو بھائی پرانے مجید سور فل آیت نمبر بائیس تیس وم أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِنْ کم أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ خاصری عقیدہ اللہ تعالی کئی کام سڈے لکے لکائے, لکائے نہیں جاندہ توانو اس جان دیا مکا بارے اللہ تالیا اللہ تالا لکیاں گلا کم ہوں مال ہوئے بولو ہوں ایہالت کی جہی وہ کرتے سنیا پڑھے وہ سمجھتے سن جی بادشاہ ہوں وڈا تھے رکھد عملہ ہوں بعد مالک بادشاہ با جنو کڈے جنو ہے لیکن انوڑا ملک تے عملے تو بغیر چلے تو اسی طرح ہی سمجھتے سن جا جا جا جا جا جا جا جا. خدا کہ بادشاہ لیکن چلا عملے کی لوڑ پہ آخر ہے حالت تدبیر گل یہ آخر چلا بندے کی دی جنہ پوجا کرنے اصا پکارے ان لوڑوں جی بادشاہ رب نشتے ندی ہوں نے اللہ دی پوحتا ثابت کی تھی عقیدہ رکھے موہتا جی کا جیل سمجھتے سن کام رب نہیں جان نو خدا بنا لیں سن آدھے سنڈے کام جاندی ہے بنے گی آ وزیر یہ ہوا محتاج جدہ یہ مشرق بن گیا کیوں کہ محتاجی یہ ہے بندیا کی سفر شان اس لیے ان بندی محتاج رب سابت کی رب والی بے نیازی چھوڑی گئی بندیا میں اشراک کا فرق جی کسی نبی بلی نو واسطہ بنا وے تو سمجھے اللہ محتاج کسے بھی دا محتاج شریف ہے, ہے مشرک ہو گیا ہے اور اگر اند اے ہر او دا محتاج ہے بہت حکمت نہ انہیں سڈا وسیلا بنایا آخد ادرک یا رسول اللہ اے وسیلہ ہے شریک او شریق ہے شریق ہو وسیلہ اور نیڑے نہ دو بندیاں دے بہت بڑے مولوی شیخ الاسلام شیخ الاسلام شبیر دا عثمانی نو اپنی تفصیل عثمانی لکھنا لکھا ادھر دیکھو ادھر دیکھو سجنا چھ سو تفسیر عثمانی پاک کمپنی لاہور کی چھپی چھ سو تین سفے پر ہے چھ سو تین سفے پر یارے خدا چھٹ کے جا رہا یعنی اور لیجیے اتنے بے شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے صرف ایک خدا رہنے دیا اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا, خدا کے سپرد کر دیا جائے گا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 گویا ہمارے باپ دادا جو دا وقوف تھے وہ اتنے جو خدا بناتے تھے وہ سمجھتے تھے اس راز کو کہ کارخانہ بنا تو وہ ہے لیکن چلانے میں کچھ نہ کچھ ان کی لوڑ ہوتی ہے یہ لہذا ان کے وسیلے سے ان کے وسیلے سے چلو وہ ان کا محتاج ہے تو تمہیں تو بطریق اولا محتاج ہونا چاہیے وہ اکیلے اکیلا اتنے بڑے کارخانے کا کائنات کا انتظام وہ نہیں چلا سکتا لہٰذا اس کو انتظام چلانے میں ان مددگاروں کی لوڑ ہے نبیان ولیان نو راب دا مددگار او سمجھ دے سانا اللہ نو نبیان ولیان دا مددگار مسلمان سمجھ دے جو نہیں فرمائی وہ زمین اسمان دا فرق ہے ایک کہ اللہ دا مددگار سمجھنا ایک کہ اللہ نو مددگار سمجھنا اگر کوئی کہے اس کے علاوہ کوئی دلیل پیش کر تو بھائی لو دورے کی تاریخ پہ یہ دیکھو میرے بھائی میرے بھائی الفسلام ال کسی پر تنقید جی، مقصود نہیں صرف اپنے مذہب صحیح ثابت کر کے اپنے سنگیا کا دل بھارنے ادھر دیکھو یہ کتاب ہے مفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. جلد نمبر ہے یعنی اسلام سے پہلے دورے جاہلیت کے لوگوں کی تاریخ اسلام کے آنے سے اُس جو لکھ ایک مشرق کا کہندا رب نو دو سو اکتی ای سفر ایک مشرق کہہ رہا ہے رب کو اس پیار کرا اشک کرنا لعا اُن اپنا خدا منع پا یا مدد کر آخر دین میرا محفوظ کر پر عقیدہ تو نہ سا کہ ادھرو ٹیک دین کے رب نو تو کم کر نہ ٹیک نہ کلا کام نہیں کر سکتا جی, جی بادشاہ ملک دا مالک او تھلے بریرا مشیر عملے دی لوڑ آ رب نو شی طرح تا کر کے بت پیاخ بھج ہوب مدد کرسلمان یقیدہ نہیں ہو سکتا توجہ نہیں فرمائی اگر وہ پکارے گا تو اگر وہ سمجھد ہی رب سن میرے کام کرنے کا محتاج نہیں پرونی حکمت بانڈ رکھی آخر سارے نبی ہوں دے، تے کون کسی کا محتاج ہوں جے سارے پا زاد ذات ان شفا دے, دے تے پھر حضرت عشا علیہ السلام دی کی خصوصیت کی ہوئی سی بندیا ان محتاج اس ذات نے نظام اپنی حکمت میرا نبی مادر نا شکھا دے بندے دے در ہوں جی وہ درتے جائیے جے شخا اللہ آ جی آخیے اللہ اللح شفا دے نبی آخر جے نبی نو آخیے شفا دے تو پھر مطلب یہ ہونا ہے نبی دعمن تیری دعا تبدی ن رب سونے سا کام کرتے انسیلا سانو حکمت دہت وسیلا بنایا ہے شفا اج بھی دے پر سیڑ محتاجی دتی سو تا کہ اصا تحتا جو, جو پتا لگے یہ میرا خاص بندہ ہے تم میرے آم بندے ہو انہوں نے محتاج مطلوب ہوتا انہوں نے آنا ہی نہیں آخ کا پتھر جی کٹ کر سکنے بندہ بندہ سی شاید مشہور ہوا بوا بڑا لا دتا گیٹ نہیں چھوٹے موٹے گھر تک گیٹا لا لیا جہا بندہ جائے روٹی میں گیٹ لائی کڑے دوکھا دینا دے سجنا اللہ شریف سونے رب نے کوئی نمروت آگوں بنا جی بوا لا کے حضرت عیسا ونائے جنہیں تے سے ٹر جائے بخا نہیں موڑتا وہ کیوا آپ لائی بی رب لایا جا ہی خرچ ہوتا ہے رب لوگ منظور ہوں وسیلہ بھی دا. مالک وہ بھی مانتے ہیں. مالک ہم بھی مانتے ہیں ما لوگ جدو کردے سن تباف کی کہندے سن, سن. اللہ اے اللہم حاضر اے لبیک لبا لبیک لا شریف کا ہاں مگر وہ شریک ہے آ جڑا ہوں اگو, بائی پاس پہ پاس لازم لازم اگو موڑ بائیپاس تک پہلا کے آٹھا بیٹھا انہوں شریک المسلم شریف کے اندر حدیث شریق ملک ایک شریقا مالک آ سن مالک ابھی آ مالک اہ آدر گئی پر اُنہوں واکھ ایتھے لفظ کیا نتیجہ نہ الا رسول ہے او نبی ولی ن شریق بنا سن وسیلہ بنا ہو رہے شریق بنا ہو رہے وزیر سمجھنا رابطہ تے اللہ و شریق دا محتاج اتیا سو یہ شریق بنا کھڑا محتاج نہیں وہ حکیم حکمت والا ہے شان بنا ساری ہدایت دا سمان بنا عد گاہ آنا ماج مددگار نے او دے جدو آخو گے مددگار نے او دے مددگار آخر فرق <ساح> <ساح> ساڑے مددگار نے ایک ہے مددگار نے اگر آخ سدگار نے تو ہے وسیلا اگر آخر مددگار نے شریف توجہ نہیں فرمائی اگر یہ عقیدہ نہیں یہ عقیدہ نہیں تعظیم کر ہیں پاگل ہی ہوا جہاں جی عبادت پیا کرتا عبادت یہ سمجھتا ہے وسیلہ ہے شریک نہیں سمجھتا کیوں یہ سمجھتا ہے محتاج اے وے میں بھی بھی بھی محتاج تے محتاج, بر دے بر محتاج ہیں پر گلے برابر میری محتاجی وال رکھی ہدایت دے دے دربار تو جی بارش نہیں آئی یا رسول اللہ دعا منگوا ہوں اتنے جا کے کول بہ کے دعا منگانی یہ تو بالکل ثابت ہو گئی دوروں یا رسول اللہ اتنے بیٹھ کے آ کے یار رسول اللہ دعا منگو بار چ نہیں پیو تو جی ہن شرک ہو جانا کیوں وسیلہ بنانا تو ثابت ہو گیا اس پر تو اتفاق ہو گیا کہ ہاں جی جی اتے بیٹھ کے آکھو یا رسول اللہ دعا منگو یہ وسیلہ بنیا شریک نہ بنیا یا رسول اللہ مردہ زندہ کرو مریض ن شفا دیو یا عیسہ ابر عل اکمہ اے عیسا مردے زندہ کیجئے یہ تو ٹھیک ہو گیا ارے بھائی اتنا کہنے سے تو شریک نہیں بنا رکھتا جی بات آ گئی نہ شریف کیوں ہے سننا تو خدا کا کام ہے اچھا بھائی آو جی شد گل کرنے کہ دور سے سننا خدا کا کام ہے اگر خدا کا کام ہے تو امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے یہاں پر فون سے ہے خدا بن گیا ارے بھائی یہ خدا اس وجہ سے نہیں بنا کیونکہ درمیان میں آلہ ہے تو اب ہم پوچھیں گے کہ قرآن و حدیث میں اس آلیہ کا ذکر آیا تم نے تو کہا دور سے تو کدھر گیا دعویٰ دور سے سننے یہ تو دور سے سننا ثابت ہو گیا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 اگر یہ جواب دے بھائی یہ اعلیٰ ہے مثلا پیٹ میں جو کچھ ہے خدا جانتا ہے اس کی تشریح ہمارے اولمانے کی ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے عطائی طور پر وہ بھی جانتا عطائی طور پر نبی بھی جانتا ہے ولی بھی جان سکتا ہے پر کوئی بھی جان سکتا ہے مطلب پڑھ دیا آلما گل پہلو ہی سمجھ جانا ہے بھائی یہ تو مسئلہ ہی جاتی اتائی وہ ٹھیک ہے آلہ ہے تو اتاہ بات ختم ہو گئی آخنا جا توجہ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 وہ کرتا ہے عطا کرتا ہے صرف یہ کہ وہ پام منے اپنے بتیں من کسی پنے اپنے وہ ایسا تو مندو سنن والا دے آخر کیتا سنا سمجھ نہیں آئی گل تو بھائی میرے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے اور حق بھی یہی لگتا ہے اس سے اوپر اگر کوئی بات ہے تو اس کو جانتا ہے ہم نے اپنی طاقت کے مطابق یہی سمجھا لیکن اس گل نک سمیٹدیا جڑی میں گل کی پہلا تدبیر دی ایک تخلیق پیدا کرنا یہ اس کا ہی کام ہے توجہ نہیں فرمائی کام ہے تدبیر دو مانیہ انتظام چلا دو مانیہ چولہا امام خفاجی یہ تدبیر ایک معنی یہ لوڑ کی شہ پورا پیدا دی چیز دا ہی کم ہے دوسرا یہ کہ ضرورت کو ضرورت مند تک پہنچا دینا یا ضرورت مند کو ضرورت کیا علم دے دینا کر دینا کنک نو بندے تک پہنچا دینا یا بندے نو کنک دس دینا ضرورت کو ضرورت مند تک پہنچا دینا یا ضرورت مند کو ضرورت پر دینا تدبیر کا یہ ماننا اس معنی کے لحاظ نہیں اللہ تبارک نے ہے ہوئی ہوئی چل دی پیو گھر بادشاہ ملک دا مدبر تدبیر ماننے میں اللہ تعالی فرشتہ امرہ فرمایا امام خفا جی جناب بالکل مسئلہ جہاں واضح کر دینا عبارت کمال دے پہنچنے دے <متصفح> اے شرح اندر او مدبرن غیره جلد چوتھی لا مجر امن فبوت ہی اے بھارت جو امام خفاجی دی فرقیت او وضاحت او دی مے کر دتی تدبیر دو مانیاں ایک تدبیر صرف اللہ دے نال خاص اوہی کنک کनक جمعونی اوننے میں کہ نہیں ریا مسئلہ اے کہ کनक واڈ لئی اے جی واڈ کے صاف کیتی چوک کے لیا کے کارچ وچ رکھی آٹا پیسا کے گھر کھواونا اے تدبیر پیو نو لبھی اولاد آستے کہ نہیں کرنے پہ نے یا پھر رشتہ جان کر لیا فلانی پہ نے بھی سدقے جاو اس آقا نامدار دے لفظ بولن تو آپ نے فرمایا اللہ ہو جو آپ متبر اور تقسیم کار ہیں اسی معنی میں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 اگر یہ ہوئی تدبیر تخلیق تو مشرق بھی خدا کی مانتے تھے تدبیر پہلے معنی میں خدا کی مانتے تھے لیکن اس معنی میں تدبیر مسلمان سمجھتا ہے فرشتوں کو بھی دی ہوئی ہے نبیوں کو بھی ادا ہوئی ہے پلیوں کو بھی ملی ہوئی ہے یہ فرق نبی اور مشرق تو مسلم کا کدوں جب اس تدبیر دے نار نگریہ اے رکھے یہ مددگار اس رب کا اللہ, اللہ محتاج تدبیر رب انتظام نہیں چلا سکتا کلہ بن گیا مسرف اور اگر اے سمجھے کہ کوئی انڈ نہیں نہ وہ محتاج نہ میرے پیار پیوتاج نہ ہاکم دا محتاج نہ وزیر رکھے سو پیو بنایا سو تے حکمت رکھا ورنا روزی دین پہ میں پتھر پیو مر گیا بچا جیو مت پوکھے بان کے پی پلتا رب را, چار ما گئی پھر بچہ ہے جے کوئی کھان بو کت گیا نو جیوا رکھنا لویا نو لے جائیں تاکہ پتا لگے میں محتاج مسلمان او ہے حکمت کے تحت نبی ولی وسیلے ہیں محتاج نہیں لوڑ کوئی نہیں ضرورت اور ہے حکمت اور ہے ضرورت مشرک کا کیتا ہے حکمت مومن کا <صفح> دوسری بات یہ سمجھنا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 باقی دور نیڑے سنتا یا نہیں پکار کیما اس سات نے ایو تانبے پیتل نو رنگ ہے کافر ہاتھوں پتہ نہیں دنیا کیڑی شہ سن دے رب واس کا الاس شریق مولا دے دل نو رنگے ایماندار دس ایک بندہ سائنسان اس پتل نو سمجھنے گزارے رب پیتل تک پہنچا دے اور پیتل سمجھا دے کیا اور بابے فرید یہ ہے اصل بات یہ ہے جو لوگ ایسی چیزوں کو شرک سمجھتے ہیں یا بائک سمجھتے ہیں اصل وہ روحانیت کے راز کو رکھتے روحانیت کے راز کو سمجھتے نہیں روحانیت کو مانتے نہیں اور کی بات کو سمجھتے وہ اس وجہ سے اتنے بڑے افسانے بنا دیے پرنا تو بات تو دو ٹکی ہے دو ٹکی جالے. قسم خدا سدا بھی کرتی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 کہیں مشال پہ جانا یہ چلانے جی بادشاہ چلا بادشاہ بادشاہ محتاج تو سمجھ لگی یہ واسطے تو دوستو کہندے نے خدا کہندے نے جس نسل یادیا جائے کہ ایک کی سب ادے محتاج نے ہر ایک دا مددگار اہ حکمت کا تدبیر اتا کی بن گئی تو اے بانگی توحیر اور اگر سمجھو اس ہور بھی جی دے تھلے چھوٹے موٹے بنے ہوئے نے انا کام چلا دے محتاج رب واہد شریف بھی اندر محتاج اصا میں محتاج اپنا کام ایڈا تو وہ میں محتاج کہ او سڈا کام تو بغیر کر نہیں سکتا تو شرک شرک گیا او ادھر ادھر ادھر سمجھ لینی یہ شریک بن گیا جی اس لیے سمجھو ساری شاید محتاج اپنے مشکلات پکارو آپ اللہ تبارک واط نے بنایا اور شان بخشی ہوئی دلیل قرآن دیا نے علم و قدرت انہوں اتا ہوا ہے اصا جدو پکارنا دو گلادے دلہ تعالی کا ارادہ شامل ہو جانا تے جی اندازہ بھی ہوا نہ رب وعدہ شریک مولا مہد اونا دی وجاہت اور اونا دی شان کا سویا دا. محمد تو کال آئندی تو میری بار گاہ شان والے کی مطلب جی کسی آخر چا یار منہ جی منہ بخش آکھنا آخنا یار لا یہ منہ جا یا سب سے من نہ می آخیا کہ میری بار گاہ شان آشان نہیں کرتا اگر میں نہ منی یہ زلیل ہو عزت رکھنا چاہنا جان ہوں عزت نہ بھی رکھے کسی کو اڑد ہر موہ مکھد ہے کوئی نہیں اڑ سکتا نہ رکھے گا تو پھر لیکن اے عزت رکھن دا جو آخیا سو دا مطلب یہ نکلیا اصا اس واسطے وسیلہ وسیلا عزت رکھن دا جو آخیا سو تو عزت قائم رکھے گا بس انی وسیمی شامل کر لے اے عقیدہ مسلمان دا بن گیا تو جی اگلا سمجھے صح صح صح کہ اے شان ہے اشان آجیح کا یہ بھی مانا ہو سکتا مگر کون کرے گا بد باطن بئی مان Earth... اللہ ہاں بڑی شان والے کی مطلب رب انہیں رب ہے میری کرنا مننا تو موڑ میرا کھندرے جی آخ رب نہ من گل سمجھ رب مننے اے نہیں بھی رب کا کھ نہیں رہ نہ شان نہیں اللہ تعالی چاہتا ہے میں دی شان نہیں کٹن دنی کسی نہ پھر وہ دسدی نبی بھی ہے نہیں ٹھیک کیا نہیں سو منی سو منی لیکن کرتا کہ نہیں آگ نہ گل میری تقدیر چو جا قوم نہ علیہ السلام بارے اللہ فرما میرے پیا خلیل جگڑا کرنے لگی ہوں اتحا سکتا چپ چپ چپل پر جان کے چھٹی بول آہ آہ بول میں بول بہت کچھ سہدا پیار بار شروع جنا سان سمجھ آیا <تصالح> اگر صحیح اور ان جانب اللہ اگر غلط تو غلط کی معافی مانگتے انشاء ان جیڑا بھی اس غور کرے گا غور کرنے کے بعد تسلیم کرے گا بیٹھو رام ہمیشہ شیر عجیب ٹرکی ایڈے وڈا خطاب ہو گیا اچھا شیر نہیں کھلوتے بیٹھو آرام نال شاہ بلا دعا فرما پھر انشاءاللہ آ تعلیم اسلام رسالا لو بابے اور